اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من الله علی المومنین اذ باس فیہم رسولہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الكریم و نحم و لازالکل من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین سامین السلام علیکم سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے سن دو سال ہو گئے ہوئے لیکن میں نے انقلاب نہیں دیکھا تو مجھے یاد آ گئی فزکر ان ذکر, ذکر تنفا المن محبوب نسیح فرما فائدہ اسے دے گی جس میں ایمان ہے اللہ ولی الدین ظلمات الم نور اللہ مومنین کا دوست ہے انہیں ظلمت سے کھینچ کر نور کی طرف لے جاتا ہے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 ایسا رواج پڑ گیا بھائی مانو اس نے کہا انہوں نے کہا تم کلک کی محفلیں مناؤ حافظہ پڑھاؤ ناطخانی کی محفلیں برپا کرو گیانی شریف مناؤ میلاد شریف مناؤ پیسے ہم سے لو عالم وہ بلاؤ جو سب کا لوگوں کی تاریخ کرے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 ہے زب تیری صلاخائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت چاہے پیسے ناک پڑھ رہا تھا کہ گھر کو سجاؤ محفلے سجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کس نے خدا کی تم گھر کو جتنا سجاؤ مسلے سجاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ موضلع سجانے آئے ہیں نہ گھر سجانے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبول قبول سنوارنے آئے ہیں دل سنوارنے آئے ہیں اے آپ کا تو ٹوٹا بچھانا تھا والوں کے گھر چلے جاتے تھے دل سنوارنے آئے ہاں دل گے تو پھر آئیں گے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 یا پھر شمسی مہینوں میں سے لکھ لو یہ شنگراتی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں سے لکھ لو جس طرح نات کرے وہ رسول بن کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بن کے آئے ارے حبیب اللہ ہے یہ آپ کا لقب ہے اور آپ کا جو عمل وہ آپ رسول اللہ ہیں اللہ نے فرمایا ما محمد اللہ رسول میرا محمد اللہ رسول ہے اور سب رسولوں کے لقب تھے کسی کا صفی اللہ کسی کا نذیر نظیر اللہ کسی کا خلیل اللہ مگر رسول جو ہے رسول کو سب ناموں سے وہ تخلص ہے بڑا انعام جو ہے وہ رسول ہے ہمارے <سؤال> محبوب رسول پہتے ہیں ہیں الہ ہے الہ محمد رسول اللہ پہ نہیں کرتے ایسی نعتیں جو بے معنی ہوں جن کو مان پھیل اور محبت ارے محبت میں اتماع ہے عشق میں فلاں ہے حلتی علیہ السلام جا رہے تھے ایک بندہ کھڑا تھا زمیندار اس نے کہا یار نبی اللہ مجھے محبت کا ایک قطرہ اطا ہو جائے آپ نے فرمایا تو محبت کا قطرہ برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آدھا قطرہ تو دعا مانگی نصیب ہو گیا محبت کا اس قطب اور فدا ہے محبت میں اتباع ہے کہاں عشق کی بات کرتے ہو ہم میں تو محبت نہیں ہے اگر بغیر توجہ سے سننا با بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعوی جھوٹا یہ اسلاف کا مسئلہ ہے اور یہاں کا مسئلہ ہے جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا کہتا ہے کہ ہے میں نہیں وہ جھوٹا ہے اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر فرما برداری نہیں کرتا وہ بھی جھوٹا ہے محبت نصیب ہو جائے عشق تو کہاں ہے یہی عشق کے ہم نے رتے لگا رکھے ہیں تو پھر گئے وہ وہاں نہیں تھا کی مجھے وہ بندہ دکھا دے تو آیا بے ہوش تھا کھیتی باڑی چھٹ گئی گھر بار چھٹ گئے جنگل میں پھرتا تھا تو اللہ نے حاضر کیا تو اس نے سلام بھی نہیں کہا کیا, کیا آپ کو اور بے ہوش تھا کی کیا آئی لہ لمی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 کہ اللہ دوست بن جاتا ہے مومن کا اسے ذلمت میں نہیں رہنے دیتا مور کی طرف کھینچ دیتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچ دیتا ہے بادہ آمانی اسے اچھے امال کی طرف کھینچ لیتا ہے ان اللہ علاقہ کو لیشا ان کا وہ ہے بھی قادر ہر چیز پر سبحان اللہ تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہر فرق اپنا حساب کر لے ہر قوم اپنا حساب کر لے اگر ہم جا رہے ہدایت کی طرف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 فرولہ کا صحاب اللہ رحم سیا خالد ان جو غیر مومن ہیں شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں انہیں دن ب دن گمراہی بدامالیوں کی طرف لے جاتے ہیں میں نے آپ کو پیمانہ دیا ہے آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں کام آپ اپنا حساب کر سکتی ہے اگر دن ب دن ہم ہدایت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 یا رب العالمینت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے سعد فرماتا ہے شفاعت پیغمبر کسیرا گرست کہ بچ جاتا ہے شرح پیغبر شرح پیغمبرس شفات حضیور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرمائیں گے جو اس کی شریعت پر چلنے والے ہوں گے ہاں پھر شریعت پر تو چلنے والے ہوں گے شفات ہم جتنا بھی نیک ہو جائیں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 تھانا بی پاک لے جاتی تھی جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی پڑا ہوتا تھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہم نے بوجھ دیا یہ جو بند کہتے ہیں بوجھ گناہوں کا نوز بلّہ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 سفیا سوری رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں بندہ جلوت میں چلا گیا ہے فی میں چلا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ مرد کامل نہیں ہے اور دکیوں مرد کامل کون ہے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 اے معروب سلامتی تجھ پر ہو رحمتی بھی تجھ پر ہو میری برقے بھی تجھ پر ہو ہے کیا فرمایا یہ ملی تھی وہاں تابقہ حسین میں بیٹھے ہیں امت یاد ہے یہ مقام جمع ہے پھر آپ نے فرمایا السلام علیہ نوال عباد اللہ اس کو شوق اللہ نے رحمت آپ پر کی برت بھی آپ کو دی رہتے بھی آپ کو دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا السلام علیہ میں تمام ہمبے آ گئے وہ لاب اللہ اس سوال ہی مرمت نہیں کہا گئی آپ نے رحمت بانٹ کہاں سے ملے گی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان مجید جی نوز بلّہ زندہ نہیں ہے میں یہ بتاتا ہوں صفت جو ہوتی ہے وہ ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جہر ہے ذات کیا ہے جبر ہے جس کا ارد ہی باقی اس کی جبر ہے مر جائے تھنداری رہے گی مان سے کو دل سے کھول کر کے مجھے پتہ لگے تمہاری سمجھ بات آ رہی ہے تھندار مر جائے تھنداری نہیں رہے گی ڈی مر جائے ڈی اس کی ادنی رہے گی حکومت بادشاہ مر جائے بادشاہ ختم ہو جائے گی کیونکہ جب ذات گئی تو ارد کا نام ہی نہیں رہتا سوالی نہیں پیدا ہوتا ارد جہر کے محتاج ہوتی ہے جب جہر ختم ہو جاتا ہے ارد کہاں ہوتی ہے ارے جس کی صفات باقی ہوں وہ ذات کہاں ہے کیا آپ رام کل مین ہے تو بابا ہائیں نہیں ہیں ہے, صراحة صراحة ہائے نہیں ہے؟ ہائے بشیر ہیں نذیر ہیں رسول ہیں ارے ضالو آپ کی صفات کو موت نہیں ذات کو کہاں ہے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 پکھے بجلیاں اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ نے کافی ان کو کیوں دیا ہے اللہ بھول گیا اللہ تعالیٰ یا مومن سے محبت نہیں پہلے ان سے محبت نہیں آئی ایمان سے کہو بھائی تو یہ کمالات ان کو کیوں دیے اس کی دو وجہ ہے ایک تو غیر مومن میری پہچان میری مارفر سے محروم رہ جائیں ان کی نگاہ ہی نہ پڑے دوسرا یہ کہ مادی کمالات سارا علم شیطان کو دیا اور شیطان نے پھونک ماری کافروں کو جتنا مادی کمالات ہیں ان میں یہ نہ جیز استعمال ہو سکتے ہیں جیز بھی ہو سکتے ہیں تو والے ملک وہ جانتا تھا اگر ہم کیونکہ جو دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فطرت کو استعمال نہیں کرتا وارنیاتی دنیا مت مانوا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 آپریشن ڈاکے چوریاں فساد بے محبتی کتنا اس ماحول کہاں چلا گیا ہم دگ پکوں پر خوش ہیں کہ پکھے لگے ہوئے ہیں کاریں بسیں بھی آئے اور دوسرا ایک میں اہم بتاؤں زندگی والا چیز ہے کان کھول کر سن اس ماحول نے ہمارے ساتھ کیا, کیا؟ اور ہم مومن نے, مومن مومن قاصل نہیں ہوتا ہم کتنا غافل ہیں اور کتنا اس ماحول پر خوش ہیں حضرت ابراہی ابراہی السلام یاقوب علیہ السلام کی دوستی تھی دنیا کی بے سبی اگر آپ کے دل میں دنیا کی بے سباتی آ گئی نا بیٹھ گئی تو آپ کی زندگی سوٹ جائے گی آپ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے ایک ہے دنیا کی زندگی ایک ہے دنیاوی زندگی ایک ہے دنیا میں زندگی کے مومن وہاں رہتا تو ہے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 تو پھر تقریر کرنے والے پر بھی افسوس ہے اور سننے والے پر بھی افسوس ہے افسوس ہے کہ ٹائم نا خانوں کو دے دیتے ہیں پھر نرشاہ خلیفہ تھا اس کا شیر ہے زباں تیری سنا خاں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت ہے دیر شیطان کو داڑھی منا یا چھوٹی داڑھی نماز کے نزدیک نہیں ناک کے لیے آیا ہوا ہے یہ سب ہمارا تو آئے فرمائے ملنے آیا یا روح قبض کرنے یا نبی اللہ ملنا ہے یہ حبیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا لیکن آج کل تو حبیب اللہ پھر رہے ہیں نا ارے یہ نام حرام ہے یہ آپ کا تخلص ہے حبیب اللہ رکھنا کلیم اللہ رکھنا سفی اللہ رکھنا نجی اللہ رکھنا روب اللہ رکھنا یہ سب حرام ہے یہ امبیا کے ساتھ خاص ہے آج کل کلیم اللہ بھی نام ہے نعوذ باللہ کلیم اللہ تو حضرت صحیح وسلام تھے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کیسے کلی اللہ ہو گیا یا علیہ السلام ملنے آئے جب روح قبض کرنے آئے تو کاشد بھیج دینا منفی صلات بتا رہا ہوں تجھے ماحول کے شاید تیری میری بات کرنے سے تیری آخرت سمر جائے فرمائیں جب رو قبض کرنے آئے کاشد بھیج دینا حاضر آ گئے رو قبض کرنے آئے یا ملنے آئے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 پھر آپ پیڑے ہو گئے یہ تین کاست تو میں نے بھیجے ہیں منفی اثرات بتا رہا ہوں غیر مومن جو ہے مشبت اثرات پر ندہ رکھتا ہے ارے مومن جو ہے مشبت اثرات بھی دیکھتا ہے منفی بھی دیکھتا ہے جب منفی دیکھے گا تو وہ دنیا میں راضی نہیں ہوگا منفی اثرات بتا رہا ہوں اس ماحول کے اب ہاشا پک کر فصل کٹتی ہے زندگی کی جوانی یہی ہے جو آج سال آج سے ساٹھ سال پہلے تھی کہ سفید بال ہوں کمزور ہو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 شیر جان تھے ہم تو کہتے ہیں گلہری آپ کیا کہتے ہیں آج کل کے نوجوان گلہری ہیں گلیری میں کہتا ہوں اکیل کے چلتے ہیں اور میں نے کہا ایمان تو نہیں ہے بے وقوف اگر ایمان ہوتا تو تم روتے ارے آئنا بھی دیکھا تم نے کبھی تم تو ظالم جہانوں میں شمار نہیں ہو تم تو شادی کے قابل بھی نہیں ہو تمہیں اتنا خوش کہ تم خدا سور کے خلاف ہو کر اکیل سے چل رہے ہو تم سے تو اللہ نے جہان ہی کھینچ لی ہے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 میرے مجھے کہنا میں نے کہا سماٹ کیا ہے کیسے دوا ہوتے ہیں جو جگر میدہ کو خراب کر دیتے ہیں جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے دال پھر وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے لانت ایسی یہود نوازتاوں پر سماٹ کے لگے ہوئے ہیں لاہور میں اوپر لکھا ہوا ہے سماٹ کرنے کی جگہ وہ شیر ہیں ہمارے میں سماٹ ہو رہی ہے وہ سماٹ کرتے کرتے شادی کی نام ہو گیا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 زالموں پننے کا الفاظ نہیں ہے کتابت لکھنے کا ہے اور ان زالموں بےمانوں کو کیا پتا کچھ جانتے بھی ہوں نا ارے صابق کی بات کرتا ہے سور جس کی گھوڑی کا اخبار ہزار مئی کشان رکھتا ہے جو ریت اگارے پر لکھا کر پیتے گئے نہیں پھرے ان چن قیدیوں سے پھر جاتے تان بول کر سن لو مسلمانوں بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ معقول تھے ممرو تھے مفت تھے قیدی تھے محمود مالک کو نقل کرتا ہے مستور فاتح کو نقل کرتا ہے محمود خانے کو نقل کرتا ہے قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے علم عام ہوگا عقل نہیں ہوگا علم اور وہ عقل بالا ہے پسر علم جو ہے وہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر ہے بے پارو لما پڑے ہیں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 دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر اور تین کنجریاں ہو گیا تو انہیں تین چھٹی یہی جمہوریت ہے ارے لوگوں تم جمہوریت نورانی کو مجھ پر اہمیت دو تو نورانی کی جوتی تمہاری آنکھیں کے ظالمہ معلوم تمہیں شرم کرنی چاہیے تمام نورانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بےوکوف نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قول کو اہمیت دی تم بھی اہمیت دیتے ہو کسی رسول کے کل کو اہمیت نہیں آئے اللہ نے وعدہ ساتھ میں سب رسولوں بلا کو جمع کر کے فرمایا میرا رسول آیا گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا پہلی سالت تقسیم ہوئی آپ نے فرمایا مستثروں تمن مشورہ وہ دے جو امین ہو کان کھول کر سنو امین کسے کہتے ہیں یعنی فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو مشورہ بول دے جو مومن ہو ارے یہ بھی فرمایا کیونکہ ہر امین مومن ہوتا ہے ہر مومن امین نہیں ہوتا امین کے ماننے کیا بتاؤں حقوق اللہ کا خین بھی امین ہے اور حقوق علی کا خین بھی امین ہے امین نہیں ہے حقوق اللہ کا خین بھی امین نہیں ہے ارے حقوق اللہ... حقوق اللہ کا خین بھی امین نہیں ہے رسول ہے جو امین نہ ہو اس کا نہ لو جو امین ہے مجھے یہ کہہ دو اب فرمانا چور کا کوئی مشورہ نہیں نورانی کہ چور کا مشورہ ہے کس کی بات مان لو گے مشورہ چور کا بھنگی کا شرابی کا عورت کا کوئی مشورہ نہیں ہے ارے ایک مشورے سے نیچا اتر ہے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 ارے گواہی میں دو اور دوڑ کے مقابلے ہیں ایمن سے کہو تو مشورے میں عورت برابر ہے کتنا عقل ماری گئی ایسے قائدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے عقل سیکھو شعور سیکھو انقلاب وجود میں لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم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 کیوں رسلت آکام سے تعبیر ہے وہاں سلم رسول لے تو آبیز مل اور رسول کی شان یہ ہے میں نے رسول اسی میں بھیجا ہے اس کی شان اسی میں ہے اس کی کڑ اسی میں ہے اس کی محبت اسی میں ہے کہ حکومت کا مانو رسول کا حکم مانو جب آکام آئے تو باغی پڑ گئے پھر آپ اکیلے رہ گئے جو ساتھ تھے وہ پتھر مارنے لگ گئے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 قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذات صحابہ کی تھی کن کی مثال دیتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کے شان رکھتا ہے ہم ولی سے اپنی مثال نہیں دے سکتے تو صحابی سے مثال دیتا ہے اور وہ ان کو میں خاص طور چاہ مولوی سن رہا ہو وہ حکم خاص تھا ارے حکم خاص سنت نہیں بنتا حکم خاص جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تھا ادن عام نہیں تھا ارے ظالم سنت وہ بنتی ہے جو ادن عام ہو اگر ازن عام ہوتا تو پھر سارے صاحبہ پکڑے جائیں گے تب پکڑے جائیں گے صاحب پکڑے جائیں گے اور یہ بھی پکڑے جائیں گے تو انہوں نے کافروں سے کیوں نہیں سیکھا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 بزرگان بزرگاندی فرماتے ہیں بات بار بار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بات بہت دیر کرنے سے دماغ میں آتی ہے پھر بار بار کرنے سے دل میں آتی ہے ارے جب تک بات دل میں نہ اٹھے وہ حکمت نہیں بنتی رسول پتہ تو لگے رسول کس کو کہتے ہیں فکری آؤٹ ہم نے پتا لگے پھر ہم نے یاد بنائے تو میں کہوں گا اب رسول سے اتفاق ہے آ کام کیا ہے فرائض واجبات سنن مقدہ فرائض واجبات اور سنن مقدہ یہ کسی عام مومن کو اس میں چھٹی نہیں آئی عام مومن کو رسول اللہ کام یہ لے کر آیا تو کر کے تو دیکھ م دیکھوں پھر میلاپ مناتا ہے فرائض واجبات پردہ کیا ہے وہ پردہ واجب ہے سنت مقدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر چلتا ہے اٹھتا ہے فرمایا اس نے سنت میری کو تارک کیا لگاؤ اس کے اندر جوتیا ہوا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے شرم آنی چاہیے داڑھی اڑانے والے کو مجھے تہر قادری کا بندہ آیا وہ اب تکلیف سے پھر رہا ہے جی قرآن سے ثابت کرو کہ داڑھی بڑی کہاں ہے قرآن سے ثابت کرو اسے ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں نظر ہے قرآن سے ثابت کرو میں نے کہا حضرت موس علیہ السلام جو قرآن میں فرمایا ہارون علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا اے بھائی میری ڈال ہی نہ پکڑ چھوڑ دے ایمان سے کہو بھی چھوٹی ڈالی ہاتھ میں آتی ہے ایمان سے کہو بھائی معلوم کیا ڈاری بئی تھی جو ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دے ہوں کیوں ثابت ہو گئی قرآن مدیث سے چھوٹی ڈاری نہیں ہے جو آپ نے سنت کہی ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے ارے ہمارا دو حنیفا ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کے باہر انہوں نے مسئلہ کیا ہی نہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں بریلوی نہیں کہلاتے بریلوی ہے کتنا گندہ نام ہے بریلوی تو شہر ہے ہمارا اسی سلامت مسلک نہیں ہے ہم بریلیاں احمد صاحب کون تھا اس سے پہلے کون تھے پہلے سے رشتہ توڑ دیا ارے ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں مسلک نام ہمارا مسلمان ہے اور مسلک ہمارا اہل سنت والی جماعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سننا تھی وہ سننا تھے راشدین تو میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ اس لیے ہم اہل سنت اہل اللہ کمب حدیثی نہیں فرمایا کہ حدیث بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں بعض وقت کے ساتھ خاص ہیں بعض قوم کے ساتھ خاص ہیں وقت تو تب تو بتاتا آپ نے اللہ کمب حدیث ہی نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کمبے سنتی مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں فرمایا ہو اللہ کمب حدیثی تو ہم اہل سنت والجماعت جماعت ہیں ہم کون ہیں اہل سنت والے جماعت ہیں تو رسول اور نبی میں فرق ہے پاک آک مخلو کا ہے نا میں دیکھتا ہوں رسالت کتنا مانتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا رسول اللہ وقاتی قرآن میں اکیلا نام نہیں لیا یہی فرمایا میرا محمد جو ہے رسول ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ محمد کو تو مانیں گے رسالت کو نہیں مانیں گے یہ لوگ اب بتا رہا ہوں رسالت کیا چیز ہے آکام سے تعدیر ہے رسول 313 ہیں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے کسی نبی کو شایان نہیں کہ وہ نیا قانون بنائے نیا قانون رسول بناتا ہے چار بڑے کتابوں پلم رسول اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے سے آکام آئے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کیوں ہم امت ہیں نعرے لگاتے ہیں رسول کے ہیں کیوں آخری بھیجا دیکھ بھیج اپنا ذہن حساب کر اپنا کہ مسلمان ہم کہلاتے ہیں ہم تو کافی شدید بدتر ہیں آخری اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہونا ارے میرا رسول سب کا ناسخ ہو اور میرے رسول کا کسی کا ناسخ کوئی رسول ناسخ نہیں ہے اللہ نے وعدہ دیا میرا محبوب آئے گا وعدہ لیا کہ اس کی رسالت اس کے احکام چلیں گے تمہارے نہیں چلیں گے نبوت رسالت بعد میں تقسیم ہوئی پہلے وہ لے لیا میں رسول کسی رسول کی موجودگی میں کسی رسول دوسرے کا قانون نہیں چل سکتا کسی ندی کا نہیں چل سکتا میں کہتا ہوں کہ انبیاء سے کوئی بہتر قوم ہے اور حضور وہ رسول ہیں کہ یہاں کسی رسول سب رسول ان کی رسالت منسوخ ہے ارے آپ کی رسالت منسوخ قرآن پڑھتے ہیں جی بڑی محبت سے قرآن منسوخ ہمارے رسول کا منسوخ کون ہے بریک پیش سک ناسک کون ہے برٹش برٹش قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا, رہا. اللہ فرماتا ہے میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا قرآن ہمارا پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے ان کے احکام پر نظر نہیں ڈالی خدا کی کس اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا پہلو میں کیا مجھے کہتے ہیں جی آپ پہلو کی تعریف کریں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 پھر کہتے ہیں جی جیسا مرضی آئے تقریر کرو <laughs> رسول <laughs> رسالت منسوخ اور بریٹش ہمارے رسول کا ناصر کون ہے اس وقت جن ملک میں بریٹش پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا اس <laughs> کا قانون چل رہا ہے اور بچے ہمارے اسی قانون چلانے کے لیے اسکول میں گئے ہوئے ہیں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 کہ ہم نے تو رسالت کو چند ٹیکن سے ارے رسالت کا انکار کر دیا بیٹا اس کو دے دیا یہ کو دے دیا اور وہ بے پچلا چلا رہا ہے ہم نے اس کے سکول آباد کر رکھے ہیں سب کچھ اور ہم میلاد منا رہے ہیں اور ہیں ہم بخشے ہوئے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے کون جیسے سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی ہے نہیں اس جان کے لیے بھی رحمت ہے نہیں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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک ہے اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے ہماری چیز حساب کرو ہماری چیز تمام اللہ, اللہ یہ سبحانہ ربی اللہ دین پڑھتے ہیں کہنا سبحانہ منا ہر کمزوری سے پاک رب پالنے والا عظیم بلند ہے عظیم کیا ہے تو سبحان ربی اللہ اعلی وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ غالب پہنچا بھی سکتا ہے عظیم یہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے ہم نہیں ہیں خدا کی قسم الحا ماننا آسان ہے رب مارنا مشکل ہے اگر یہاں ہمارے امانت پیش کی جاتی تو ہم نہ اٹھاتے اس لیے روح میں اللہ نے کیونکہ یہ امانت یہاں امانت پر امن کرنا مشکل ہے اس لیے یہاں رب کا ماننا بھی مشکل ہے تو اللہ نے وہاں روح میں ہمیں پھر وعدہ لے لیا بے رب بے کیا میں تمہارا رب نہیں لوں تمہارے پالنے والا نہیں ہوں روزی دینے والا نہیں تو سب نے کہا کالو بلا و روح ہمارے وہاں یہ کہہ کر یہاں آ کر بگڑ گئے ہم کس طرح روزی ملے گی حضور وہ پخت کیونکہ آپ نے چیس صاحب کی تقریر بھی سننی ہے اگر یہاں ہمارے امنت پیش کرتی تو ہم نہ نہاتے اس لیے روح میں اللہ نے کیونکہ یہ منت یہاں منت پرمنٹ کرنا مشکل ہے اس لیے یہاں رب کا ماننا بھی مشکل ہے تو اللہ نے وہاں روح میں ہمیں سے وعدہ لے لیا اغسطو بے رب بے کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا پالنے والا نہیں روزی دینے والا نہیں ہوں تو سب بھا کالو بلا روح ہمارے وہاں یہ کہہ کر یہاں آ کر بگڑ گئے ہم کس طرح روزی ملے گی کیا حضور وہ مختصر کیونکہ آپ نے چیز صاحب کی تقریر بھی سننی ہے اصل تقریر تو ہوئی ہے نا چیز صاحب کی تو رسول آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں آپ اس جہان کے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا پڑھ لو بات میں سنا لینا آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے بولیے اس جہاں بولتے کیوں نہیں کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے آرامین کا لیا ہے تو نہیں کتنا عالم ہے سب کے لیے رحمت ہے تو آخرت جس کا اللہ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انڈیا آئے اور یہی رحمت اللہ علمی اس دن کے لیے پتھر کھا پے گئے اتنا پیارا دین ہے جو کہتے ہیں بھی محمد چلا سال پت کیا گئے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 آپ اس جان کے لیے گئے خدا کی کس اگر آلہ جہان جس کا اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا وہ علیور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل سکتا ہے تو وہ اپنے تعلیمی تن سا دے کریں کہ دنیا کے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جا اگر وہ جہان مل جائے گا تو یہ جہان بھی مل جائے گا اگر یہ بغیر کیے نہیں ملتا تو پرتی جھن مغالتا ہے وہ بھی بغیر کیے نہیں ملتا اور مجھے کہنے کے لیے بغیر کیے ملتا ہے وہ بغیر کیے نہیں ملتا یہ ہے رسول رحمت اللہ علیہ کہتے کیا ہیں مانتے کیا ہیں مانتے نہیں ہیں تبلیغ تبلیغ میں صبر ہے تبلیغ میں تیرہ سال صحابہ نے تبلیغ کی مان سے کہو پتھر ریت انگارے گرم پتھر رکھے ارے انگے اٹھائیے تبلیغ میں صبر ہے پہل اللہ تبلیغ کا ہے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 دین پر میں خود بھی قائم پورن قول شدید تم اچھے بات کرو اللہ تعالیٰ تمہارے امال بھی سوار دے گا یہ قرآن مجید ہے بعض کہتے ہیں جی آپ خود بنو پھر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یارسلی اللہ جب تک ہم دین پر خود عمل پیرایا نہ ہوئے دوسروں کو تبلیغ نہ کریں آپ نے فرمایا جب تک تم دین پر خود پوری طرح کائم نہ ہو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو اور یہی آیات ہے کلو کلن سدی کی یہ سلقم جب تم سی دن بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے احمد بھی سوار دے گا بارد بارد پھر حکومت ہے یتیم تبلیغ دعوت اور حکومت یہ ایک چیز ہے کیونکہ جب سمجھدار بندے ہو شہری جب میں تمہیں دعوت دوں گا آپ میرے ساتھ ہوں گے تو معاشی اور سماجی معاملات ایک انصاری معاملات میں آپ کے لم پوں گا تو میرے ساتھ رہو گے ورنہ میرے ساتھ کیا رہو گے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 پتا ہوتا ان جہیلوں کو کہ سیاست ہر کہ مسلمانوں کا امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سب سیاستدان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے اور دس سالہ مدنی زندگی یا سیاسی اور حکومت کی سیاست مانا حکومت ہے ہم غیر جنگی کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی ہی نہیں کہہ سکتے تنگا نے لاہوری پول پڑا ایتم و فکر اسلام جدا ہو دل سے سیاست گا تو رہ جاتی ہے چنگیزی فرمایا تبدیل سے سیاسی تو ہو جائے گا تو بدماش بھی رہ جائے گی اگر میری بیٹی کو چکلے کا پرماٹ دے کے میں کیا کروں گا حکومت تو میری ہوگی نہیں اس لیے غیر سیاسی یہ ہم نہیں کہہ سکتے سیاست حاکمی مسلمان کا ہے تو اللہ رسالت رسول رحمت عالمین جو مغالتا ہے را داں تاریخا نش آخر خدا ہے اندھارے سوچ والے کو کہو کچھ اگلے جہان کی تو کر وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا کیوں اس جہان کا رب جو ہے وہ سکھتا ہے اور اگلے جہان کا رب غفور نہیں میں کچا مکان پنڈی منڈی عورت تن روٹیاں جوتے مار کر ملتی ہیں سونے چاندی کا مکان بھائی ارے عام کھانے پینے کے لیے نہیں آئے خدا کی قسم کھانے پینے کے لیے ہر چیز وہاں عام تھی بحث میں آم تھی اللہ تعالیٰ کسی کو بحث میں ڈالتا کسی کو دوزخ میں ڈالتا تو دوزخ والا کہتا میں کس لیے دوزخ میں آیا ہوں وہ بحث والا کس لیے گیا ہے تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے آمال سے بحث لو اور اپنے آمال سے دور رکھ لو ہم یہاں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 کہ ہم وہی کام کریں اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میرے امبیا رسول نہیں ہے تو تمہیں نہیں بتایا تھا تم نے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں غور سے تم نے تو دنیا کو ضروری سمجھا آخرت تو بھلا بیٹھے وہاں نفس و نفسی کا مقام ہوگا منڈل شفاعت کرے گا مگر اللہ فرماتا ہے محبوبی میرے حکم سے کرے گا شفاعت ایسے نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی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 ایسے کبر تک جاتے ہیں تو ساتھ ہی جو نیپ امل ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں جس کو ہم عزور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی یہ نہ کہنا ہمارے سور کی بیٹی ہوں اے مالو اے مالو اے مالو, مالو تین بار کہا فرمایا امل کرنا عمل کرنا یہ کبھی گھانڈ نہیں نہ آنا کی میرے سور کی بیٹی ہوں پھر عمل چھوڑ دے ہے بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں جی ہمیں تو یہی بدماشیاں کریں بے حیاں بےفر ہم تو چھٹے چھٹایاں آ کر جائے گی ہمیں لاشا پاک آپ کا قبر مبارک کے ساتھ رکھا ہے ایک صاحب اٹھا کرنے لگا ہے قبر تجھے پتا ہے کہ کون سی ہستی تیرے پاس آ رہی ہے بولی قبر بولی ارے اللہ نے بلوایا خود بولی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 ہر چیز عیاشی کی ماں انہیں عام کر دیتا ہوں ہے قرآن مجید پریماں پڑھتے ہے تو سمجھا رہا تھا قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کرپ کی محفلیں جلاؤ نات خانے کی یہودی کہتے ہیں قرآن مجید سمجھانے والے نہ ہوں ایسا معلوم بھی نہ بلاؤ جو انقلاب پیدا کر دے جو سابقوں کی تعریف کرے ایسوں کو بلاؤ ان شیطان کے نام ارادوں کے دیکھو دماغ کہاں جا رہے ہیں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 صاد کا رسول لوہن الکریم اللہ ہے میرا رسول تو سچا ہے ہم سچا مانتے ہیں نہیں ہم تو رسول مانتے ہیں سچا کہاں مانتے ہیں سچا مانے تو ہمیں ہوش ہو آپ نے فرمایا پر انتظار کرنا زلجلوں کی بھا کی کی زمین میں دھنس جائیں گے شہر کے شہر چہرے بگار دیے جائیں گے ہم غافل ہیں ایک طرف علنا سے حساب ہوں غفلت ہم غفلت میں پھر رہے ہیں عذاب سر پر آیا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں صبح ہو ہم نہ ہوں نہ امریکہ ہو نہ برطانیہ ہو خدا کی قسم نہ آئٹم نہ بم نہ یہ معاشرہ نہ بس سے نہ کاریں ان ترین معاشرہ نشیب و فراز میں کہتا ہوں وہ انہوں میں نہیں ہے جو یہودیت کو پتا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں بات اللہ کارنا کا باطل تو نکلنے والا ہے جب باطل انتہا کو آئے پھر اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ پانی کے اوپر نا پانی کے اوپر تو آتا وہ اوپر ہے آتا لکھنے کے لیے ہے اسی طرح جو باطل اوپر کو آ جائے آتا اوپر ہے آتا لکھنے کے لیے ہے قرآن مجیر سے یقین ہو تو حیور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بی بی ایشا صدی کا اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا بی بی عذاب کب آئے گا اور تو نے پوچھا آپ نے فرمایا جنا عام ہو جائے گا ایک بندہ کہا بیوی نے ایسا کہا میں نے کہا نا مراد قرآن و جیت میں نہیں پڑھتے عورتیں تے لا تک روز آپ نہیں پڑھتے ارے مسئلہ بتانے میں کیا شرم ہے جب جنا عام ہو جائے شرابیں پی جائیں پھر آپ نے آخر یہی بتایا گانے بازیں عام ہو جائیں فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا حضرت عمر عمر کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات شیخین اس کی شیخین کی اتباع کرنا یعنی حضرت عمر عمر اور حضرت صدی کے اکبر ان کی اتباع میرے بعد کے نبی ہوتا تھا حضرت عمر ہوتے بیٹھے بیٹھے آپ ایسے آنسو آ گئے اٹھے ہوئے ایسے ہاتھ کیا فرمایا یہ ٹبیاں نظر نہیں آ رہی اللہ کا عذاب آنے والا ہے پڈیاں آتی تھی بوڑھے بندے آج سے تیس سال سے نظر یہ ایسے سورج نہیں نظر پتا تھا لاکھوں کی تعداد میں آتی تھی فصلیں درخت کھا جاتی تھی وہ تیس سال سے غائب ہیں وہ نہیں نظر آ رہے حضرت امیر عمر سے ہم عظام میں بیٹھے ہیں امام تخت بھی سرکار نے فرمایا ہاکر بے دین ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے فلاح کی طرح وہ خود بھی غرق ہوتا ہے اور قوم کو بھی غرق کر دیتا ہے دوسرا فرمایا عالم ہاکنا کہیں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 لیکن خدا کے بندے ہوش کرو پردہ واجب ہے جس طرح وطر واجب ہے وطر, وطر نہیں پہو گے تمہاری نماز کامل نہیں آئے ارے پردہ نہیں پہو گے تو تمہارا دین کامل نہیں آئے ہمارا فرمائد جب بے پرد ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے قرآن کی نص سے حدیث شریف سے صحابی کے قول سے بی بی پاک کے قول سے بی بی ایشا فاطمت الرحرا علی اللہ تعالی تعالیٰ سیدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے آپ نے فرمایا ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے ہے بی پاک کے قول سے آپ کا کوئی ایمان سچ کہا بی بی پاک نے سید الم نسا نے یا غلط کہا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 فرمایا رب مانتا ہے روزی کا بھروسہ نہیں کرتا وہ رب ماننے میں جھوٹا ہے بندہ مانتا ہے بندہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو بندگی نہیں کرتا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے فرمایا عورت چیڑا نکالے ہوئے ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے فرمایا وہ بھی بے وقوف آئے جب چیہ نکالا ہوا ہے تو اس کا نچلا حصہ بچ سکتا ہی نہیں یہ بزرگ بذل... ہمارے علم میں ہے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 پتا ہو آپ گھڑیاں تو دیکھتے ہیں پتا نہیں آئے ارے سایہ اصلی نکال کر ایک مسل تک مستحب دائم ہے اس لیے اہل خبیز جو ہیں وہ وہ دو مسل کے قائل نہیں ہیں وہ ایک مسل کے بعد اثر جب اہل خبیز اذان دیں سمجھو ہمارا مستحب دائم ختم ہے ہمارا دو مسل تک ہے ہمارا وہ ایک مسل کے تائل ہیں ایک مسل تک مستحب ٹائم ہے یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ میں نے آپ کیا پاؤں گے چار چار تک جا رہا ہے مستحب ٹائم جو ہے کا گئی نا اب تو نہیں دو بجے کے بعد کہتے ہیں نماز ہی نہ جائے یہ آپ کو چشتی صاحب ارے نماز کی روح دیں گے اگر ساڑھے تین بھی ہو جائیں اگر وہ کریں تو سنتے رہنا ایمان اور روح نماز کی روح کے ایمان روح ہے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 یہ ان کے انگریزوں سے بہت بڑے لانتی ہیں خدا کی کس استحال لگانے والوں اللہ رسول کا نام نیچے گیرنے والوں تمہارے جلوس پر بھی فرشت اعلانت کرتے ہوں گے تمہاری میلاد پر بھی کہ جس کی میلاد بنا رہے ہو اس کا نام تم نے نیچے گیر رکھا ہے وہ نامی میں پڑا ہے سارا شہر غیر محفوظ رہا ہے سال علیہ السلام کی ناکانے ناکہ کی ایک شخص نے بیشتی کی اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا خدا کی قسم جس شہر میں لاکا نام نالی مینیا نیچے پڑا ہے وہ سارا شہر غیر محفوظ ہے ہو سکتا ہے سارے شہر کو اللہ تعالیٰ الٹا کر دے ہزار بار بہاد بہاں بات رو گلاب نام تو کمال بے ادبیز یہ ولی ولی والے کہلاتے ہیں آفرمات ہزار بفاعت گلاب سے من کھو لوں یا مین پھر بھی میں بڑا بے ادب ہوں تیرا نام لوں تو بڑا بے ادب ہوں یہ ہے گلی بابو سلطان نہیں فرماتے شاید لکھا من شیرت پہ کم نما ہوں گلی تو یہ کہتے ہیں ولیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے وہ تو مستحب نہیں چھوڑتے ہم فرائض کو نہیں دیتے ہیں ہم ولی ہیں والے حضرت علی سیب نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کول فعل نہیں اپناتا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو کیا نہیں ہوا پران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 روزی نہ مانگا کرو بہتر شخص ہو گیا جی ہے جو روزی نہ مانگے اللہ تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے کس خدا ہمارے علم کا فتوہ ہے کہ ایمان جب تک مانگو نہ وہ دیتا نہیں ایمان مانگا کرو ہر وقت اللہ سے تو میں نے کھولا دیکھا تو چار فوٹو تھے اور کے چار فوٹو توجہ سے سننا چار فوٹو تھے اور پیچھے مڑا پھر میں نے کہا نیچے لکھا ہوا تپل ہوں تو صحیح پہلے تو ٹوپی والا برقع اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ ہجوم کا زیوال اور مسلمانوں کا عروج سمجھ گئے اوپی والا برکا تھا انگریز پوپ لگ گیا جب مسلمان دیا اور تیسا حال میں بھی ہمارا زیوال ہوگا اور مسلمانوں کا عروج ہوگا پھر آگے کالے برکے والی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زیوال شروع مسلمانوں کا زوال شروع اور یہودیوں کا ارمود شروع آگے دیکھ پرد تھی نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زوال میں اضافہ اور یہودیوں کے اموج میں اضافہ پھر آگے ٹیڈی لباس تھا جس طرح لڑکے ہمارے آج کل ٹی ہیں لڑکیاں بھی ٹی اور لڑکے بھی ٹی مسلمانوں مجھے رونا آتا ہے ایمان سے مسلمان مکنا پیس روتا ہے ہم مکنا پیس نہیں رہے شہر میں بیٹھنے والے میں میں جنگل میں بیٹھتا ہوں ہم بیٹھتے تھے کہ شہری لوگ جو ہیں بڑے دانا ہوتے ہیں لیکن آج کل دیکھا ہمیں عقل کا ذرا نظر نہ آیا ہم رو پڑے ارے جہاز سے تو نکلے شہر میں آئے وہاں بھی ویسے بندے ملے اب ہمیں رونا آتا ہے امام سے کہوں اکل مند بیٹھے ہوں گے ادیب فاضل ماسٹر پروفیسر بیٹھے ہوں گے ارے بتاؤ نام عام ہوتا ہے تخلوص خاص ہوتا ہے یہ کلیم اللہ جائے تلوس آئے, تخلص آئے؟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 لیکن یہ وہ امتیاز اس نے ختم کر دیا ہم نے وہ امتیاز کیونکہ مسلمانی ہم میں رہی نہیں اس لیے وہ امتیاز ختم ہو گیا حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب سلفی صاحب چاچا بھائی بیٹا پوتر کتنا تخلص ہیں چور ڈاکو کنجار بدماش کتنا تخلص ہیں بھائی ایمان سے علیحدہ دا. علیحدہ اس نے مارد کی خبر سے سننا مارد کے لیے نکالا ہر فرض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 میں نے سر کا مانا میں کہتا ہوں دلّا ایمان سے دلہ جو ہو نا جس کو نا بیٹی بھی بہن کی غیر تو وہ سر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سر پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مسکورات لکھی جاتی تھی ہنسنے کی بات بھی اور رونے کی بات بھی ہے بڑے بیٹھے گے لکھا ہوا تھا سیٹوں پر مستورات کی سیٹیں زمانہ بدلا خواتین کی سیٹیں ارے تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات کہتے تھے پھر بھی خاتون جنت سے تعلق تھا خاتون جنت سے ابروس نے دیکھو کتنا ہم نے ترقی کی خاتون جنت اس نے نکالا لیڈی یو لیڈی دینا سے تعلق بنا دیا کنجنی <صور> لیڈی دی مجوسن اور نکنا پیس نہیں ہی رہے مجوسل یہود سب لیڈی دین کی بات کرو نا وہ جنگل میں سال بہر بھی جاتی ہے لیڈیز پتہ نہیں جنگلوں میں بھی چلی گئی ہر ایک کو دیکھو لیڈیز چیلاتا لانت لیڈیز کو ماں خاتون تھی یہ لیڈی ہے پھر لیڈی نے رنگ کیا لگائے وہ بزرگ کہتے ہیں ابو بیڈی ماں لیڈی اولاد ساری پیڈی بھی پیڈی ہے چھوٹے چلے وہ لیڈیز اب ہے اس میں کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے اس میں پیدا بھی پیڈی کرنا ہے اچھے لیڈیاں دہار آئیں تو پیڈیاں کتار آئیں جس کو دیکھو تو وہ لیتے بھی بنا ہوا ہے لانا آگے پیچھے ننگا بس گھر جاتا ہے کہ ہاں؟ جی گھر جاتا ہوں پتہ نہیں یہ بینک پتھروں اتنا سارا کہ اس لباس حرام ہے پھر نماز پڑھتے ہیں ننگے چوپر کر دیتے ہیں اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے ہمارے اسلام میں ہے یہ چادر پیچھے آ جائے نا فوراً کھینچو لیکن پچھلے کی فوٹو نظر آتا ہے کا پچھلے کی نظر پڑے گی نماز ٹوٹ جائے گی ارے تم پر نماز تم تو پیچھے پچھلوں کی توڑ دیتے ہو تمہاری ڈبے نظر آ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے پتا نہیں یہ بینٹ پترون منت سلا کر پہنیا ہے پتہ نہیں یہ کر سلائی ہے سمجھ نہیں آتی ایمان سے وہ ان کا نا کمی سے کمیز کا ذکر ہے چھپ جاتے ہیں الماری اس نے کہا بینٹ پتلون اور ایمان صاحب گرمیاں آ رہی ہیں نا اس ان کپڑوں میں ہم مرتے ہیں یہ لانا تو حکومت پر ہے ان پر جو بینٹ پتلون ان سے کتنا اس میں مرتے ہیں دو ہاتھ موٹی بینڈ پتلون اور اوپر دیکھو ایسے میں سے کہتا ہوں گدھا سخت چیز ہے تم یہی بینٹ پتلون گدھے کو پہناؤ وہ بھی چوتھے دنہ مر جائے تو جو مجھے کرنا پتا یہ کون سی نسل ہے ننگے آگے ننگے پیچھے ننگے یہ الماری ہے وہ شو کیس آئے ارے شو کیس سودے کو ڈھپ دیتا ہے ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے لانت ایسے معاشرے پر اور منا ملا رہا ہے ہم جلا مناتے ہیں جی ناچ پڑ رہا ہے جلو اس میں حصہ لے رہا ہے کچھ شرم کرو آگے وہ پیجی نسل اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں کا عرول مسلمانوں کا زیوال جو آج کل لڑکیاں پھر رہی ہیں جب عورت اس حال میں لے آؤ پھر مسلمانوں کا نزول ہوگا اور ہمارا عروج ہوگا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 تو اسے فتح نے مجھ اثرات نہ دیے مزاحمت ہو رہی جس طرح اب عراق میں ہو رہی ہے تو ایک یہ کی عورت اٹھی اس نے کہا میں جا کے جائزہ لگاتی ہوں کہ تمہیں فتح مجھ اثرات کیوں نہیں دے رہی وہ پھر کر آئی اس نے بتا کہ تم نے مت جیت لیا ہے لیکن لوگوں کی دل میں دین محمد ہے یہ دین आ ایسا आ ہے کہ جس کی دل میں ہے وہ مر جائے گا تمہیں نہیں مانے گا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 تو مسلمانوں کو عورتوں کو اس نے کہا یہ آسان کام ہے کیا ان کے ملک میں جتنا ہو سکے اسکول کھول دو عورتیں بے پد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گے جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس یہودی عورت کا تجزیہ جو آج سے ایک سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے اس نے بتایا تھا اب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ نہیں لگ سکتے نہیں سکتے ارے باتل کو بتا سمجھنا امریکہ کو برطانیہ کو بکا سمجھنا کہ یہ باقی رہیں گے یہی کفر ہے باطل اتنا بکا نہیں رہ گیا تھوڑی مخلوق جا کے بچے کی خدا کی قسم نہ آئے رہیں گے نہ امریکہ نہ برطانیہ پیشین گوئی دے رہا ہوں بددا نہیں کر رہا تو کس طرح پتہ نہیں بچے روز دکھائیں گے وہ منافق ہے جو باطل کو اتنا بتا دیے ہوئے ہے قسم خدا کی وہ عمومن نہیں ہے منافق ہے وہ بہمان ہے کلمہ پھینکے کہ اس کا بچہ یہ جی جوان ہوگا معاشرہ نہیں رہے گا باطل یہی رہے گا اسی طرح باطل کی حکومت رہے گی اور اس کا لڑکا لگے گا یہ منافق ہے مسلمان نہیں ہے یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا میں وہ چھ ارب دیتا ہے چھ ارب بارہ ارب پوری پاکستان کی مالیت ہے اب بارہ ارب چھ ارب پہلے دیا اور چھ ارب اب تعلیم کے لیے آ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساس تم سس تم ہسانا تم تسو تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے تو وہ اتنا پیسے جو دے رہا ہے وہ بیوقوف ہے تعلیم کے لیے جو اتنا پیسے مجھے ایک بندہ سنانے لگا مسلمان کا کھوکھتا یہ بھی چوتالی پنتالی کی تقریباً بات ہے ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا ادھر انگریز کا کھوکھا تھا مسلمان مجھے یاد نہیں آئے میں مثال سے بتا دوں مسلمان وہی چیز پندرہ روپے کی دیتا تھا انگریز وہی چیز سولہ روپئے کی دیتا تھا تو انگریز سے لیتا تھا میں نے انگریز ہم اکٹھے ملازم تھے میں نے انگریز پر سوال کیا یاد یہ بتا جب یہ چیز تمہیں پندرہ تمہیں ملتی ہے اس وقت ایک روپیہ بڑی چیز تھا تو یہ سولہ روپے میں کیوں دے تھا وہ کہتا تم جو ہم نام کے مسلمان ہو بے وقش ہو تم ہاں میں ہم تمہیں یہ بات میں نہیں بتاتا تم تو اکڑ ہو جاؤ گے میں اس کے پیچھے لگا ایک دن میں نے پکڑ کر بٹھا دیا یار پڑا جتنی میں نے کہا بتا اس نے کہا کسم تھا مسلمانوں کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا میں بتاؤں گا میں نے قسم کھا لی اس نے کہا یہ چیز جو ہے یہ پندرہ چودہ کی ملتی ہے تمہارا مسلمان پندرہ روپے دیتا ہے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 شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں مسلم بھی ہے موجود وزا میں تم ہو نسارا تمدن میں تم ہو حلود کیا یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود جو ایک روپیہ چیز کے بدلے ہمیں نفا نہیں دینا چاہتا وہ چھوٹے نجری کے لیے دے رہا ہے رسیم الگریز کو مانے ہوئے اور میلاد حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نادری پر آپ نہ آتے اللہ نے نہیں دیکھا ارے اگر آپ صحابی کا کہتے ہیں کہ وہ سر نات پڑھتا تھا اور کون کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ تو صحابی ایسا تھا ہم استاد بھی نہیں چھوڑتا تھا یہ ہمارے اولا کرام کا فتویٰ ہے کہ جو آسان کام دین میں پکڑ لے اور مسلمانوں کو مشکل کو چھوڑ دے تو اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مراد دیتا ہے نعت پڑھوں گا اتباع کون کرے گا رسولی اتباع کے لیے ہے یا نا تو نت سننے کے لیے آئے ہیں آپ پھر ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہے پڑھ پڑھ پڑھ کر نے سمجھایا نہیں قرآن فرماتا ہے تمہاری ترقی کی بربادی واحد تو صرف تم سے ہی آتی تمہیں مسلم بیماریاں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں اب قرآن کو سچا تو یہ کس کہاں مانا اللہ کو رمانستہ کا مل اللہ حقیرا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے دکھان کی خوشیاں ہے اور وہ ہمارے بچوں کو کترے پلا رہے ہیں اور عراق والوں کو مار رہے ہیں یہ نائجیریا کے ڈاکٹر ملے ہیں ہمارے پاس رکھا انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا کافر کافی انہیں اور کمپنی کترے پی آتی ہے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 جو اقوام متحدہ میں رہتا ہے نمائندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ اس نے خط لکھا دین اخبار کو وفا کی حکومت کو اور اس خط کو دین اخبار نے پورا لکھا دو سال ہو گئے چوبیس اگست کا وہ ہمارے پاس ابھی رکھا ہے کہ یہ اس نے لکھا یہ امریکہ برطانیہ جو کتنے پلا رہے ہیں یہ بھانج پانا زہریل میں ہے تو مسلمانوں کے بچوں سے دھوکھا نہ کرو وفاقی حکومت کو کہا یہ کترے بند کر دو اور ویکسین کو ختم کر دو مسلمانوں جو قرآن نے کہا سچا ہے دھوپ ہے جو سچا ہے جو سچ مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے ایمان سے کہو اب وعدہ کرو کہ انسول کے کرتے آدمی پلائیں گے ہم اللہ سے اپنی صحت مانگیں گے جوتے اٹھاؤ ان کو مارو سورو ایک گولی تم نہیں دیتے بم کو بیس بیس ہزار کا پاؤنڈ کا دم مار رہے ہو اور ہمارے بچوں کو تم کچرے بلا رہے ہو مسلمانوں یہودی فتنے سے آگاہ ہو جاؤ خدا کی تسم بدل لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے دشمن دوست کی پہچان نہ رکھے وہ دنیا میں گزار ہی نہیں سکتا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 تمام اساتذہ تنجیم پاکستان صوبہ پنجاب انہوں مہر لگائی ہیں بارہ پر جو پرفریات ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ اب امریکہ اور مشرق مل کر یہ قوم کو کفر بنا رہے ہیں انہوں نے پورے کفریات اس میں لکھے ہیں وہ میرے خیال میں کتابیں ہیں ان کے پاس کرتا س... اگر... کرتا سے ابیل روز عالہ کا ہے یہ استاد کی موہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ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 میں السلام علیکم ماسٹر بیٹھے تھے جی وعلیکم السلام کیسے آئے میں نے کہا جناب علماء کی زیارت کرنے آیا ماسٹر کھڑا ہوا کہتا ہے یہ مزاق کا تیرا سننا ہے بھوڑا بندہ ہے اگر بھوڑا نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے یہ ہم عالم ہیں یہ عالم دیکھے ہیں چھوٹے چولہے والے سارے یہودی یہ عالم ہیں ہم عالم تمہیں ہم عالم نہیں لڑتے ہیں میں نے کہا تو تو پاگل ہے قوم کو کیا دے گا جب تا پاگل ہے ایمان سے میں نے کہا نامور منافقت نہ کر یا دیوار پر یہ ختم کر دے علم المون ساری دیوار کو نسی بہر کر رکھی ہے تم جائے لو یا وہ مشے دو یا تم بھی عالم مو نا مراد کو بندے کے بیٹے بنو علم ہے ایسا ہوتا ہے باہر پھر ایسا ایسے کر لیا علم علم عالم عل منور اس کا آج کیا ہے میں مارے کا مگر آج کل ہے میں اس مارے کا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 لکھ میلاد مناؤ اور احکام پر نگاہ نہ رکھو تو خدا کی قسم یہ میلاد قبول تو قبول پتنگاں آ جائے گی خدا تعالیٰ نے رسالت کی میلاد منانے کی توفیق توفیقرمائے آل رب العالم کی جائے جائے جو مردان ر چڑ پہ سرد ایک میں پیو بھائی آتے دونچ آزادی خبر دیا تی مردانگ لتا subhanallah adabik la sa aliya sabu adabik adabik va jo ya haan de yo haan de ya ramesh ko thaand le uske kar na hawa le kar de مری